va a pagar نرف مزور سلیلہ سور ال کریم آدمی کو فائدہ اپنی نیت کے بقدر ہوتا ہے ایک جتنا آدمی سلسلے کو سمجھتا ہے اس کے بقدر فائدہ ہوتا ہے اور جو اس کی نیت ہو دنیا اسلام میں شیخ احمد سلجی رحمۃ اللہ علیہ جنہیں حضرت الحفانی کہتے ہیں یہ دنیا اسلام کے ہزار سال کے بعد ایک بہت بڑی چشتی رائے ہیں یہ پورے ہزار سال کا بھی ہے گرم اسٹیل ہے نا اس کے بعد کے سارے سلسلوں نے شہر احمد احمد صلی اللہ علیہ سے فیض اٹھایا ہم جو ہے نا ہم چشتی صابری مجدگی میں اور جن کو ان کا فیض نہیں ہوا تو وہ ود گی رہ گئے ہیں تو جبھی آپ ود کی سر نظر آ رہے ہیں چشتیہ میں قادریہ میں تو یہ ان کے فیص ہو رہے ہوئے بغیر اس کے یہ مرید تھے باقی بلا رحمۃ اللہ لیکن کسی نے ہم نے کہا کہ آپ باقی بلا رحمتہ اللہ سے اتنا فیض اٹھایا اتنے کامل ہوئے ہم نے کہا ہم نے دیکھا ہی ان کو اس نظر سے ہے ہم نے ان کو اس نظر سے دیکھا جہازہ اللہ نے اس کے بقاد فائدہ دیا جو آدمی کی نیت ہوتی ہے اب بیما کمپنی والے ایک آدمی نے ہمارے ساتھ دوستی لگائی رابطہ کیا شکرانے وغیرہ لے کر آیا کیونکہ اس کا رشتے دار منیجر بھرتی ہوا تھا بیمہ میں ہمارا یہ کبیر میڈیکل کالج بہت بڑا ادارہ ہے بڑے ملازم ہیں اس آدمی کی وجہ سے سارے ملازم ہمارے ہاتھ آ جائیں گے بیموں کے لیے دیکھیے کہ نیے تو ہمارے آدمی کا سارا کاروبار شروع ہو جائے گا وہ کتابیں دلائل ختو سب کچھ لے کر آئے ہوئے ہیں میں تو اتنا ہوں جیسے کیا کہتے ہیں کوڑ مغل ہوں کہ مجھے کوئی آدمی بات سمجھائی نہیں کرتا آج ڈاکٹر تارک صاحب اور میں ایک برات میں گیا تھا ہمارا ایک اہل حدیث دوست ہے ڈاکٹر شادی تھی وہاں جہاں شادی ہو رہی تھی وہ بھی علی حدیض تھے یہ خود بھی اہل حدیض تھا اور یہ جو سفید ڈیری والا مرکز ہے علیحدی سمجھ کا جو ڈائریکٹر ہے اس نے سارا بندوبست کیا ہوا تھا تو ہم دو آدمی بیچ میں چل گئے تھے اور خیال تھا یہ بھی اے عزیز ہیں تو جو وہاں مجلس سے بیٹھ لی تو وہ جو ڈائریکٹر صاحب تھا اس کھل کر بات کی کاجی پہلے کھل کر بات کر رہا تھا یہ مجھ سے کسی آدمی نے کہا کادینی کون ہوتے ہیں میں نے کہا کادینی جو ہے وہ منکر حدیث ہوتے ہیں کیا کہ وہ منکر حدیث کو پرویزی ہو گیا زندے کے سامنے نماز پیش کرتے ہیں وہ عزیز کو چھوڑ کر امام کے بیچ چل رہا ہے یہ منقر عزیز نہیں ہے سر ایسے بول دینا ایسی طرح بول دیں گے یہ بول کر اپنی ساری باتیں بخابت کر دے پھر ان شاء اللہ آپ یہ ہے تو میں تو کچھ عالم بول بھی نہیں ہوں کیسے بزرگوں میں جتیاں اٹھائی ہیں کہ مجھے ایسی دعا دی ہے نے میرا ماں مشاعت مکتی ہوں گا کہ میں جاؤ گے پیشے نہیں رہو <laughs> فلال عبادت غیر عزیز کی تکفیر کی کفر کے فتح بول گیا نا کے سامنے غیر الیز کے کفر کے فتح سارے بول گیا جو ساری بات مکبل کی میں نے کہا جی ہماری یونیورسٹی میں بھائی یہ الہیہ عدیز بننا ہے الحیز کا جھگڑا وغیرہ چلا تھا تو اس سے میں نے لوگوں کو بتایا کہ کوئی بیسر نہیں کہ جو کہہ رہا ہوں حدیض کو دوسرا آیا ہوا ہے اور میں اس کو نہیں مانتا ہوں میں اس طرح کروں گا جس طرح میں کہتا ہوں یہ میرا مان کہتا ہے یہ کوئی بھی نہیں کہتا میں کسی میں نے اپنے ساتھی سے کہ لیڈیز والوں کو ذرا دبا نہ دبائیں کیونکہ یہ نہیں کہتے کہ حدیث دوستہ ہے ہم اس کو نہیں مانتے ہم اس طرح کرتے ہیں مگر کہتے ہیں یہ حدیث ہم اس کو مانتے ہیں کو اندازہ ہو گیا تصولی بات کر دی اس بات کو نہیں کہہ رہا کہدیش میں دوسرا ہے میں اس کو نہیں مانتا ہوں میں اس ہوں سوچا اور رہا کہ موقع پہنچنا ہوتا ہے کہ ان حدیثوں کی بنیاد پر میں یہ کام کر رہا ہوں تو آدمی اتر گیا جگہ کہا نہیں ہم جس کہتے ہیں یہ ہوا تو میں نے کہا کہ میں برطانیہ گیا تو وہاں ہمارے صبح ہر کے ڈاکٹر لیدیز ہو گئے تھے ان کے درمیان میں تصور تصور کا بیان کرنا تھا پیری مریندی کا تمہارے ساتھ ہی بڑے ڈر رہے تھے تو بڑا جھگڑا ہوگا فکر نہ کرے کوئی جھگڑا نہیں ہوگا تو نماز مجھ سے ہی پڑھوائی نماز پڑھانے کے بعد کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ جب تیرا نفس بڑک اٹھے گناہ پر ان کو گناہ سے کیسے روکا جائے گا تو سروکو کہتے ہیں تو میں نے کہنا کہ ان کی جو ادارے کا منتظم تھا صدر جو تھا اس سے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہمیں سکھاؤ اس طریقے کو جب نفس بڑا اٹھتا ہے گناہ کے جلدے سے تو اس کو کیسے روکا جاتا ہے تو ڈائریکٹر صاحب یہ باتیں شروع ہیں تو کچھ زمین پر روکنا کچھ اندازہ پھر اس کو ہوا پھر بات شروع کرا سے کی تھی نیت کیا آپ کی نیت ہے اور کس نگاہ سے آپ آئے ہیں آپ کا کتنے اعتماد ہے سلسلے پر اس بات سے فائدہ ہو اور کیا نیت لے کر آئے ہیں اس کا فائدہ ہو ایک موٹا تازہ آدمی جا رہا ہو ایک افغانی عورت نے لڑکیوں کا پتوں کا گھر جمع کیا ہے تو ماشاء اللہ آدمی بڑا صحت مند ہے یہ میری گزری سر پر لگ سکتے ہیں تو اس کو, اس کو اتنا ہی پہچانا صحت مند ہے کٹ ڈی سر پر لگ سکتے ہیں مسری کا پہرا گزر رہا تھا اس کو دیکھا اسے پہچانا کیا نہیں کو انگریزی آتی ہے میرا ایک خط آئے انگریزی میں پڑھ کر یا مجھے سرکاری خط ملے ہوئے ہیں میں اس کو بتا دوں مجھے سمجھا دے گا سوچ کا در فائدہ اس کے لیے جیسے آدمی آپ سے کہا جی تو ہمارا کمنسر صاحب پیدل چل رہا ہے سڑک پڑتا کیا بات ہوگی کہا جی گاڑی خراب ہو گئی ہے میں اور یہ آپ کا پیدل چلتے بیٹھے گاڑی میں آپ کو پہنچا چاہتی آپ آرام سے رہیں گاڑی ہم سکھانے لے جاتے ہیں اس کو فیچر کے آپ کو پہنچاتے ہیں تو اس کو پہنچائی اس کو پہنچایا کہتے ہیں کوئی ہمارے لائق خدمت مطلب بتاؤ نہیں رہ کوئی بیٹا بیٹا کوئی بتیجا کوئی بیٹا پوتا سری ملا لگا دوں اس کی مار سکتی اس کی اس کی حیثیت کسان لوگ آتے جاتے رہتے نہ سلسلے کو پہچانتے ہیں نہ کوئی اعتماد نہ کوئی نیت کا درست کرنا فائدہ ہو یہ تو خزانے ہوتے ہیں ہمارے ملاسا فرمایا کرتے تھے کہ یہ پیچھے سے جب ہے نا مرکز قوت جسے آپ پاور ہاؤس کہتے ہیں مرکزی قوت جو ہے وہ بہت مضبوط ہے خیر وہاں سے آ رہا ہے وہ خود ذاتِ دل جلال ہے اللہ تعالیٰ پوری صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے پھر واسطہ در واسطہ تک پہنچا ہوا ہے تو جب بجلی والوں کو کوئی اچھا پال صحیح پول نہ ملے یا نہ آیا ہوا ہو تو تب دکھ ٹوٹی لکڑی کو کھڑی کر دیتے ہیں تار اس کے اوپر سے گزار لیتے ہیں لیکن ٹوٹی لکڑی کا ٹوٹا ہونا تار کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا وہ پوری قوت کے ساتھ چار سو کی بجلی جا رہی ہوتی ہے اور وہ کوئنگ مشین کو بھی گھماتی ہے فریج کو بھی گھماتی ہے اے سی کو بھی چلاتی ہے سب چیزوں کو چلا رہی ہوتی ہے اور ٹوٹا جو ہے اور بلا کوئی نقصان نہیں کر رہا ہوں. تو فرمایا تھا کہ میری مثال یہ ٹوٹے ہوئے پول کی ہے جو کھڑا کر دیا گیا ہے پیچھے یہ فیصلہ بزرگوں کا ہے وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ آ رہا ہے وہ آپ کو ضرور دنیا اور آخر سے فائدہ دلا کر پڑے گا وہ یہ نہیں ہے کہ اس میں آدمی کو کوئی نقصان ہو جائے اور فوائد نہیں ملے اگر فائدہ نہیں ملتا تو اس کی اپنی پہچان میں فرق ہوتا ہے اور فائدہ جو نہیں ملتا تو اس کی اپنی نیت میں فرق ہوتا آدمی کی نیت درست ہو باطل سلسلہ میں جا کر بھی آدمی کو پورا فیض ملنے کے حالات جاتے ہیں وہ جائے اس کی ایک نیت کو اہ کوئی ڈاکو تھا وہ بوڑھا ہو تو ڈاکے نہیں کر سکتا آپ کیا کریں وہ پیر بن کر بیٹھ بیٹھے اب لوگ آ رہے ہیں ان کو ذکر ادار بتا رہا ہے مجاہدات بتا رہا ہے لوگ جاتے ہیں ذکر ادار کرتے ہیں مجاہدات کرتے ہیں تین چار آدمی شرداج لائے انہوں نے بہت ترقی ہوئی ان کو بڑا ادراک شروع ہو گیا باتیں سمجھ آنا شروع ہو گئی دن لوشن ہو گیا کئی باتیں وہ سیدھے نظر آنے لگ گئی ان کو بڑے خوش ہوئے کہ ہمارا زمین روشن ہو دیا اور کے درازہ گیا اور جو ہے تو مشاہدہ کا دروازہ کھل گیا اور انہوں نے اپنے لائق دوسرے کے مقامات کو دیکھے کہ بڑے اونچے مقام پر پہنچے ہوئے تو انہوں نے کہا حضرت صاحب کا مقام ہم دیکھتے ہیں چاروں مراقب ہوئے مراکب ہوئے چاروں اپنا پاس لگے تو انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب اتنا اونچا مقام ہے کہ ہم اس تک پہنچ نہیں سکتے ہیں سب ان کا مشورہ کر کے کہا رہا ہے کہ لوگ ان سے پوچھ دیتے ہیں تو ہمیں اپنا مقام بتائیں جمن کے پاس آئے تو اس سوچائی شرمندگی اس نے کہا کہ سارا دھوکے کا سامان ہے مقام مقام کیا ہے سارا دھوکے کا سامان ہے اور دوسری اس بات پر حیرت ہوئی کہ بارے میں ہماری ساری دھوکے بازی کے باوجود ان آدمیوں نے امال کو لے کر مجاہدہ کیا اور ان کو اللہ کا قرب ہو گیا ان پر مکان مشاعدہ کھل گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندو میں آپ سے یہ بات تعلق کروں کہ میں ایک داتو دھوکہ باز تھا وہ دھوکہ بازی کے لیے یہاں بیٹھا ہوا تھا کچھ روٹی موٹی مل جاتی تھی اس کی برکت سے اور آپ کو جو میں نے بتائی تھی وہ میں نے ایسے بتا دی زبانی بات مجھے کچھ نہیں آتا اور اس کی برکت سے آپ کو اللہ کا قرب ہو گیا اب آپ ان کا دعا کریں کہ اللہ مجھے بڑی فضل کرنا اور دعا, دعا کیے دعا کیس پر جلک دیں اس کے بدلے انوالو صورتحال ہے عطا کرنے والی ذات اللہ تبارک تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کسی نے کسی کے ذریعے سے عطا کرتا ہے خود آدمی بنا بنایا نہیں آتا ہے کسی کے ذریعے سے ہی بنتا ہے بغیر ذریعے کے بغیر واسطے کا نہیں بن اور ایک دو دن لاگی بنتا بھی نہیں ہے اس کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے کوشش چاہیے ہوتی ہے مجاہدہ زیادہ کوشش کرنی ہوتی ہے سیکھنا پڑتا ہے صاحب بات سمجھ رہے ہیں ایک تو آپ کا سلسلے کا تالر پورا نہیں ہے بال کو سمجھ لوں آ بالکل آخر بیٹھے اگر آ گیا ہو. ہوا کی فکر کا اثر آتا نے جب تک آپ وہ مناسبت نہیں ہو سمجھتے کہ یہاں بیٹھا کرو جب مناسبت ہو جائے گی پھر وہاں بھی بیٹھو گے بال سمجھو گے کفا نہ ہونا نہیں ماشاء اللہ ان ساتھیوں کا خیال ہوتا ہے کہیں یہ سمجھ میں یہ آواز ٹھیک نہیں حالانکہ وہ بات مناسبت کی کمی کی ہوتی ہے کہ آپ کا میں کم ہوا ہوا ہے جس کے نتیجے میں آپ کو مناسبت نہیں ہے اسے سمجھ نہیں پا رہے ہیں وہ نہ پوچھے آخری آدمی آپ سمجھ رہے ہیں پوری بات آپ سمجھ رہے ہیں آپ ارسے صاحب سمجھ رہے ہیں یہ بات ہوتی ہے نہ سال آپ چار سال آپ ہے تو پی ایچ ڈی وہ کسی کیا کہتے ہیں پرماننٹ پی پھر ہوا ایک ہوا بی دماغ تک ماشاء اللہ بارک بارہ کرے کہ آدمی کوالیفکیشن ہوئی تو مناسبت ہوتی ہے جب مناسبت ہو جائے بلاغیر جب مناسبت ہو جائے تو آدمی کل میں بات بھارت ہوتی ہے مریض کے کل میں واقع ہوئی لیکن بروس سے ہمارے ایک مریض آیا اس نے آٹے کے بحران کے بارے میں پورا دھیان کر دیا میرا خیال تھا سالے کا خریدار ہے میں نے کہا آپ نے ہمارے آٹے کے بارے میں دو مضمون تھالے میں پڑے تھے کہ میں خریدار میں میں نے نہیں پڑھے تھے میں کیا اس کو برید کہتی ہوں جو؟, جو بات ہماری فکر میں آئی ہے ہم نے اس کو لکھا ہے اس دم بغیر سنے بغیر پڑھے بغیر معلوم کے اس فکر کو بولنا ہے اس کے قلب پر اتنے دور جا کر بھی وہ بات وارد ہوں آ گئی اس کے قلب پر پھر میں نے کہا مالدار آدمی اس کو کرو ایک سو بیس روپئے تو تھالے کا خریدار بنا ہوا اس کہ آنا جانا ضروری ہو سکتا تو کم از کم اس کو کاغذی رابطہ تو اس سلسلے کے ساتھ بات کو سمجھے تو عرض یہ ہے کہ فرق جو ہے وہ ہماری نیت میں ہوتا ہے فرق ہمارے فہم میں ہوتا ہے اور پھر فرق ہمارے مجاہد اور کوشش میں ہوتا ہے کیا ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ یہ ہی ہفتے کے ایک بیان کو سننے کے بعد مسئلہ حل ہو جائے گا یہ تو ایک ترتیب بتائی گئی میرے بھائی پھر جا کر اس ترکیب کے مطابق پورا اپنا کام کرنا ہے وہ کام آپ نے کرنا ہے وہ کام میں نے نہیں کرنا اور نہ کسی پیر کی ذمہ داری کسی سندے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آدمی کو آت, آدمی نے ہاتھ کے ہاتھ ملایا بیڈ کا اور بجلی کا کرنٹ ہو گیا سارا مسئلہ ہو گیا یہ کبھی نہیں ہوتا ہے بہت کم اس کے لیے یہ ہے تو صورت حالی ہوتی ہے کہ آدمی کو ان معلومات کو لے کر اس پر کام کرنا ہوتا ہے اور جب آدمی کام کرتا ہے تب بات روم بنتا ہے آدمی کا درکار پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت گزرے جو بند والوں کا جو کادری سلسلہ ہے اس کا یہی ہیں چاروں سلسلے تھے بند والوں کے ہیں قادریہ، نسکندیا سرگزیا اور سستیا کادریا جو بند والوں کے شاخ ہے اس کے, کے نمائندہ ایک رائے پور والے تھے بزرگ اور ایک جو ہے تو سندھ میں برچنڈی شریف ایک جگہ تھی یہ دو بڑی خانقاہیں تھیں کادریا کی عبد رائے پوری رحمتہ اللہ علیہ جو ان کے جو شیخ تھے شاہد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ یہ جب سے انہوں نے ان کو بس ہی ٹھہرا لیا ان کو جاننے کی ضرورت ہی نہیں تھی کوئی اپنے ضروری گھروں کے کاموں کے کام کے لیے گئے آئے اور ان کے بعد کے لوگ آتے گئے ان کو خلاف رہتے گئے کاموں لوتے گئے جا چلتے گئے ان کو پوچھے ہی نہیں مجھے اتنا وقت اٹھتا جاتا تھا ان پر زیادہ تکلیف دے باخر میں ان کی وفات کا بہت قریب آیا تو اس میں انہوں نے بس جھاڑو پر ہی لگا دیا کپڑے بھی نہیں پہن سکتا تھا کپڑے پہنے جھاڑو دیں کپڑے ہی میلے ہوں لہٰذا ایک قمت اور ایک نیچے پہننے کی ضرورت ہے بات کرتے ہیں کی چیز بنے آنے پیسے میسے بھی رکھ سکتے اس کو اردو میں کمری کہتے ہیں کمری ایک کمری اور ایک لنگ پہنی ہوتی اور اس میں کبھی ان کے ذریعے میں خیال بھی آتا تھا کہ اگر ہم تو چلیں کوئی درجہ مرجہ ملنا کھلاوت ملنا چلا بات ہے ہم کمل ہی نہ ہو سکے سلائی نہیں ہو سکی تو ان کی ڈانٹ ڈپٹ کر لے کرتے ہیں کبھی ان کے ذریعے وسورا تھا موضوع ان باتوں کو چھوڑو ادھر بیٹھو آگر مجھے تو ان کی وفات ہونے لگی تو وفات کے بعد اپنے جگہ پر بٹھایا کہتے ہیں میرے جب حضرت مولانا شفیع خانوی صاحب سے ملاقات ہوئی ان نے کہا میں ان کے زمانے میں آیا گیا ہوں آپ کو وہاں نہیں دیکھا تھا آپ ہوتے تھے اس زمانے میں تو کہتے ہیں آج ہی کا میں ہوتا تھا وہ جو جھاڑو دینے والا آدمی ہوتا تھا بغیر کپڑوں کے وہ میں ہوا کرتا تھا سبحان اللہ. لیکن یہ کتنے جائیداد سے بنتے گئے بنتے گئے بنتے گئے یہاں تک کیا خر میں نف ٹوٹا میں کا خاتمہ ہوا ایسی کا خاتمہ ہوا میں نہیں ٹوٹتی ہے میں عالم ہوں میں خان ہوں میں پروفیسر ہوں میں ڈاکٹر ہوں میری یہ حیثیت ہے اس پر جو ہے تو ہم چل رہے آتے ہیں جس سے کام نہیں بنتے ایک بادشاہ کو گزر رہا تھا لوگ آ کے رستہ صاف کر رہے تھے وہ کھڑے ہو رہے تھے ایک مشیور فکیر بیٹھا ہوا تھا وہ اٹھا ہی نہیں بادشاہ کو بڑا اٹھایا ہماری مملکت میں ہے اٹھتا ہی نہیں ہے بلایا بلایا بلا آپ نے ہمیں پہچانا کہا بالکل پہچانا ہے کیا پہچانا ہے انہوں نے کہا کہ کل تو ہے نطفہ تھا ناپاک بنی کا کترا تھا نطفہ تھا گزشتہ کل میں نطفہ تھا آئندہ کل میں مردہ ہوگا ہاں جی کہ بلہم سے لطفا وگاد جیفا بجائے ہوئے ایک اربی بدوس کرنا کی ذمہ داری آیا کہ نہیں آیا وہ لمب سے رتفا وغیرہ دمجی تھا وہ الام تحمل ازرا کل رتفا تھا آئندہ مردار ہوگا ابھی گندگی کو اپنے پیٹ میں اٹھائے ہوئے ہیں تو بادشاہ تھا سست اس آدمی کے حال حوال کو دیکھ اندازہ ہوا کہ آدمی اللہ والا ہے اس دیکھا واقعی مجھے ایسے ہی پہچانا ہے بعض انہیں نہیں پہچانا اس نے سبحان اللہ بات ٹوٹتی ہے تب اللہ کے تعلق کا دروازہ کے وجہ نہیں کھلتا ہے کیبل ٹوٹے بغیر اللہ کے تعلق کا دروازہ وہ نائل کا دروازہ کبھی نہیں کھلتا ہے جب دیکھیے کیبل سے خالی ہوتی ہے چند بادنی ہے کہ ان کا وائر ادار کر روزہ قدم نہیں سکتا ہے آدمی ساری رات عبادت کر رہا ہو سارا دن یا روزہ رکھتا ہو پورا وقت سیکنڈ میں گزارتا ہوں دیکھے نا انہیں کیبر کا ٹوٹنا ہے راوت ہے اور یہ تین باتیں ہوتی آدمی کے کوئی ذمہ واری کے لیے فیم ایک نمبر پر ہیں رحمت العالیہ کا جو سلسلہ تھا اس میں مولانا یوسف بدوری صاحب رحمت العالیہ جو حافظ الحدیث تھے ان کو خلافت نہیں ملی ہے مجاز سب اتنے ہیں مجاز خلاف مجازے بیٹری دیے گئے اتنا اونچا معیار تھا سبحان اللہ دھارے گھر کا اپنا معیار ہوتا ہے دسویں کے بعد پی ٹی سی کرا کے بھی ساتھ بناتے ہیں بناتے ہیں بی اے کے بعد بی ایڈ کرانے کے بعد بھی اسٹارٹ بناتے ہیں پھر این اے کرنے کے بعد جو ہے تو کیا کہتے ہیں دوسری بڑی انڈر ہوتی ہے میڈ کرنے کے بعد بناتے ہیں وہ بھی استاد ہے سی جی کے بعد بھی استاد بناتے ہیں اپنا اپنا درجہ ہے ٹھیک ہے نا اس درجے پر آدمی کو پہنچا پہنچایا جاتا ہے اس کے بقدر اس سے فائدہ ہوتا ہے اس سے بقدر اس سے اللہ کام لیتا ہے اس لیے اور بات دوسری بات یہ کہ ایک دو دن میں کام بند کر رہی ہے. یہ یہ ہمارا مضمون ہوتا ہے مشکل ترتیب ہوتی ہے پیچیدہ ایک دو مہینے آج آیا ہے بیٹھتا رہے تو اس کو تو ترس سمجھاتا ہے اب یہ بزرگ سال میں ایک طرف آ جائے پھر پورا سال نہ ہو آپ نے پودا کاج کیا اور اس کو آپ نے ایک دن پانی دے دیا ایک مہینہ نہیں پوچھا آپ نے صرف پانی دیا گیا دوسرے مہینے اب آپ کہیں کہ یہ مجھے تھل گیس کے ساتھ کدو لگے تو کہتا ہیں خود میری جان نہیں بن سکی ہے خود میری بیل نہیں بن سکی ہے اتنا پانی میں کھہ نہیں سکتا اتنا پانی تم نے دیا ہے جسے میں نے اپنے پتے اور تنے کو باقی رکھا ہے اور مجھ پر پھل لگتا اس کے تو اور پانی کی ضرورت تھی وہ آپ دیا نہیں ہے تو میں کہاں سے آ کو کدو لا کر تو اس لیے تو مجایا جائے تربیت ہے وہ درجے کا اس درجے کی بینٹ کی نہیں ہے تو پھل کیسے ملے ایک دفعہ بالپور سے ایک آدمی آ گیا ایک وکیل تھا الگے کے بعد بنگال بھی تھا وکیل آ گیا جی تو اس نے کہا کہ میں جی وہاں سے آیا ہوں اس بات کو سکھنے کے لیے آیا ہوں اس سورے پاتا ہے کہ کو کون سا درد ہے کہ جس کے نتیجے میں آخر میں مکمل ہونے کے بعد آدمی جن کی پیڑ پر سوار ہو کر بیت اللہ شریف چلا جاتا ہے اور بچے ندی چلا جاتا ہے پھر واپس آ جاتے ہیں تو میں نے کہا کہ جی ہم نے اتنے ایسے درد مجھے سیکھے ہیں اور نہ اس کو کیے ہیں کہ میں ایسا ہوا ہوتا تو آپ کو کیسے سمجھائیں کہ خود اصل نہیں نہیں نہیں آپ جائیں تو وہ بتائیں کہ مجھے اور آپ پنجاب والے بہت ہی بڑے متفق ہیں کیسے آپ اپنا کو چھپا رہے بتاتے نہیں ہیں میں نے کہا بعد میں آیا رات کو چہرے گا ہمارے پاس تو میں نے کہا جی آپ نے کچھ کیا اس نے کہا میں نے درد کو کیا لیکن مجھ پر جب وہ جن ظاہر ہوا تو مجھ پر ہیبت ہو گئی اور اگر برداشت ہوتے تھے تو کے اجازت کے غیر کر رہا تھا تو یہ اب آیا ہوں تو مجھے کچھ سکھاتے ہوں ماشاء اللہ ایک الگ محلہ کے ساتھ اللہ کے تعلق کے ساتھ اور قرب الہائی کے ساتھ اندر وزیروں میں کوئی تعلق ہی نہیں اور نہ یہ اہل پسوف کا اور اہل روحانیت کا یہ میدان ہے ہمارا فیلڈ نہیں ہے فیل نہیں. یہ ٹھیک ہے نا یہ ہمارا میدان نہیں ہے یہ تو اپنی اصلاح کرنا میدان ہے اللہ کے تعلق والے ہمار سیکھنا میدان ہے اللہ کی رضا سیکھنا پڑے تاکہ دنیا کی زندگی صحیح طور سے ادا کی باتیں لحاظ اللہ سے بار تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اتر جائے حضور صلی اللہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اتر جائے اور کہہ سکتے ہیں میں نے یادیں اور فلی ڈالا جب آدمی کو قرب و قبول حاصل ہو جائے انہیں اس کو اللہ کا قرب ہو جائے اللہ کے ہاں قبول ہو جائے سارے مسئلے اللہ تمارک و تعالی دعا کے ذریعے حل فرماتا ہے دو بڑے چیز واقعات میں پنجاب کا ایک خاندان تھا ان کی ایک بچی تھی جس پر جنات کا سایہ تھا اس بہت تن نے بہت تنگ کیا ہوا سر نے بہت آملوں سے علاج کروایا ڈاکٹروں سے علاج کروایا قیموں سے سب جگہ پھرا پھرایا اس کا مسئلہ حل نہ ہوا حضرت مولانا سین مدین احمد اللہ علیہ تشدی لائے ہوئے تھے تو ان لوگوں کو اس نے بتایا کہ اللہ والے ہیں اگر ان سے کوئی دعا کرا دو کوئی تعبیر کرا دو تو ہو سکتا ہے ان کا مسئلہ حل ہو جائے ان کے بعد گیٹ میں دعا کر لی ان کاغذ لکھ کر دے دیا بجی کے گلے میں ڈالا تو مسئلہ حل ہو گیا سیکھو گئی اور سارے عامل جو ہیں اور سارے لوگ جو ہیں کوشش میں ہیں کس تعبیر کو ہم سیکھ لیں کتنے لوگوں نے کیا مسئلہ حل نہیں ہوا تو آخر کسی طریقے سے وہ تعبیر اس لے لیے اور, اور اس کو کھولا اس میں لے ہوا تھا اے جنات کی قوم پنجاب کو خالی کرو پنجاب سے لے جاؤ پنجاب کو خالی کرو پیس کہا اللہ تلا کے جو سال تھا اور ان کی جو دعا کی قوت تھی اس پر مسئلہ حل ہوا کوئی عملیات کرو نہیں ہے مگر یہ تو مسئلہ حل ہوا ہے ان کی جو دعا کی قوت ہے ہمارے بڑے شریر میں عملیات کے ماہر ایک آدمی گزرے ہیں شاہ غوث والیاری اتنا بڑا عمل ہے کہ گراج یہ بتایا تھے خمسہ میرا خیال ہے اتنا بڑا عامل پورے بڑے میں نہیں گزرے جنات کا تعویذات کا ان چیزوں کا ماہر آخر میں ان کو طلب ہوئی کہ یہ تو ساری کی ساری چیزیں ہیں ایک عملیات ہیں اللہ کا تعلق کا شوبت نہیں ہے تب مجھے ایک ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ میرے نفس کی اصلاح ہو اور مجھے اللہ تبارک والا کا تعلق نہیں چاہیے ان سے معلومات کی کہ ایسا آدمی مجھے ملے جن سے میں بیٹھ ہو جاؤں ان کی نگرانی میں, میں کام کروں تاکہ مزید اسلام ہو گئے ان کو لوگوں نے بتایا کہ عبد بن گنگوزی جی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ اس وقت بہت بڑے اللہ کے بندے ہیں بہت کامل شخصیت ہیں بہت اللہ کے قرب والے ہیں کون سے اگر آپ رہتے ہیں آپ یہ جو ہے سر رہتے تھے حیدرآباد دکن میں گوالی صاحب جو تھے حیدرآباد دکن میں اور عبد بن گنگوزی جی رحمۃ اللہ علیہ جو بند کے پاس گنگوا جو تو اس نے کہا کوئی مشکل کی بات نہیں ہے ہم ہمارے جنوں کو بھیجیں گے اور رات ان کو لے آئیں گے یہاں ان کے ساتھ مجرس ہوگی بیٹھ کر لیں گے پھر ہمارے جن خاص ہوں گے پہنچائیں گے کہ جو ہی اگر ضروری رحمد اللہ اٹھے تو میں دیکھا کہ کچھ مفلوکار کو پکڑ لیے کھینچ لیے نجائش کون ہو انہوں نے کہا جی ہم جناتے ہیں اور غور گوالری صاحب کے موکل موقلی نے ہم اور ان میں ہے کہ ہم آپ کو حیدرآباد دکن لے جا رہے ہیں باریہ سیتے تھے سی جاؤ بھاگو اور غوث گوالیری کو اٹھا کر یہاں لے آؤ مسودہ بس ہو گئے گئے اور غوث علی صاحب کو جو پکڑا انہیں اڑم سر سکتا پکڑا <تصاصل> اٹھا کے دیا یہ کیا کرتے بات چپ چپ چپ بول رہا دے گی کیوں کہ جن بزرگوں کے پاس انہیں بھیجا تھا اور چیز قوت والا تھا کہ اس پر تم غالب نہ آ سکے اس نے کہا ہوا ہے کہ اس کو اٹھا کر لاؤ ہم آپ کو اٹھا کر وہاں پہنچائیں گے کہ یا اللہ احجی. یہ توٹا لینے کے دینے پڑ گئے خیر کہ ملاقات اللہ نے ختم کروایا اسلح بھی کی قوت عملیات تھی ان کی قوت دعا تھی قرب علاج کی وجہ سے جو ان کو قوت دعا بھی دی تھی یہ قوت دعا تھے ٹھیک ہے نا جی اللہ تبارک و سالہ مسائل کو اپنے قرب والوں کے مسائل کو ان کی دعا سے حل فرماتا ہے انخوائر میں تو ضرورت نہیں پڑتی ٹھیک ہے نا اللہ تبارک کو صاحب اپنے تلک والے بندوں کو قوت دعا کا ہتھیار عطا فرماتا ہے آج ساتھینگ میں آئے ہوئے ہمارے جو دوسرے دوست ہیں عبد المنان صاحب ان سے بہت ہم نے کہا ہوا ہے ان کو کہ آپ وہاں بیٹھا کریں ان سے کوئی بات پوچھنے سے پوچھا تو آیا دیکھا جی میری چھٹیاں ہو رہی ہیں اور چھٹوں میں آپ جو ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میرا مجھے جلدی فائدہ ہو زیادہ میں روزانہ آنا چاہتا ہوں اور روزانہ کام کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے جلدی سیز ہو اور فائدہ ہو تو ان کو میں نے ایک بات بتائی میں نے کہا ہے کہ آپ روزانہ کچھ وقت علاوہ باقی مامو لال کے وہ دعا بھی کیا کریں آدمی آیا کہا جی ڈاکٹر صاحب دعا میں نے شروع کی لیکن دعا میں میرا سے لگا نہیں ہے بہت دعا ہے میری کہاں وہ بہت سونا ہی تھا اور میں چاہتا تھا کہ آپ کو یہ بات محسوس ہو اصل میں آپ شاید اثر کرنا چاہتے ہیں اور تفصیلی محض مجحدہ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ تارے کی سنت ہیں اور تارے کی سنت کو اللہ تعالی مناجات کی حلاوت مناجات نہیں نوازتے کہ اس کو اللہ سے مانگنے میں دعا کرنے میں لطف آئے ہلاوت مناجات ہے ایسی نعمت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی جو اپنے تعلق والوں کو دیتا ہے کہ جب وہ دعا مانگتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اتنا عدد لطف فاتح ہے کہ دنیا میں میں کیا یہ تارے کی سمت بدین دیا جاتا ہے تو آپ مستحبات اپنے وسل کے ذریعے سے روپے لائی حاصل کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے سروں کے باقدہ کا درجے کو درست کرنا ہوتا ہے اس کے بغیر درازہ نہیں کرتا کہ جی میں کیا کروں میری گھر والی اور میری بیٹی مجھ پر اعتراض کرتے ہیں تو مجھے اس پر خوف بھی ہوا جوش بھی بہت ہوا جی تو بات سے برائی تھا مدد کا خزرا اللہ ہوا کیا تم نے سالمی کا ہاتھ دیکھا جس اپنا خدا اپنی خواہش نفس کو بنا دیا اس جگہ تو آپ نے اہلیہ کرائے کو ذات دلدلال کی عمر پر اور پیغمر سے لائن ذات با قمار پر ترجیح دے دیے تو میں کہر کپتر کسی پر نہیں لگاتا ہوں نکملی طور پر تو آپ حکم الائی پر بیوی کی بات کو ترجیح دیے ہوئے ہیں تو آپ کا قرق کیسے ہوگا وہ مستحباد کو نوافل کی کفرت کو تو, تو قرب نہیں ہوتا فاروج سن کے بکیتا یہ دن کیسے درجے ہیں کہ ان کے درست ہوئے بغیر قرب لائی کا ختم ہوتا نہیں یہ شادی جی کھا کر کہ سب آدمی زیادہ نہیں آتے ہیں کم آتے میں نے کہا فکر نہ کریں ہمارے سر سے آدمی کم ہی رہیں گے زیادہ نہیں ہوں گے تو کیسے کہ جب آدمی کوئی جناتا ہے تو اس کا باطن نہیں زندگی کی تبدیلی کا مطالبہ کرتا ہے اور اس بات اس وقت ایسا کن ہوتا ہے یا سلسلے کو چھوڑتا ہے یا جاری رکھتا ہے تو اس لیے لوگ سمسٹر چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس مطالبے پر حق اس پر کی اس آواز پر لبیک نہیں کہہ سکتے انہیں بادر زندگی گزارنی ہوتی ہے ویسا ایسا سلسلہ ہو کہ ہماری نف کی میں چلتی رہے سلسلہ بھی چلتا رہے تو تمہارا سلسلہ ہے نہیں لہذا ان کو چھوڑنا پڑتا رہا ہے تو آپ پریشان نہیں ہوا سرے. ساری زندگی کیا شمس سب ریز اللہ علیہ کا فقط ایک مریض ہوا ہے مولانا رو ہی مریض ایک ہی خلیفہ لیکن اس نے ساتویں صدی عیدی میں جو ایک جوما روشن کی ہے وہ قیامت ساتھ جلنے کے لیے روشنی پھیلانے کے لیے قبول ہوئی ہے بعض آدمی ایسے ہیں کہ ان کے کام قیامت تک کے لیے قبول ہوئے ہوئے ہیں وہ چلتے رہیں گے ان سے لوگوں کو ہر دور میں فائدہ ہوتا ہے انہا روم بھی اور ہے کہ مجھے خریدوں گی تو شاید خود کہتے ہیں کہ مجھے جو علوم مالف مجھے حاصل ہوئے تو میں اس سبزے پر کھا کہ میری باتوں میں نہ کوئی سمجھ سکتا تھا نہ مجھ سے کوئی خیال اٹھا سکتا بعض لوگوں کا عروج مقام بہت اونچا ہوتا ہے اب جس طرح کسی آدمی کی شادی ہوئی ہو اولاد نہ ہوئی ہوئی ہو وہ کتنا افسوس ہوتا ہے بھارت سننے والے کا یہ چاہت ہوتی ہے کہ اس کے بعد سنتا چلے تاکہ جو سواپ ہو اور فیض چلے جاری رہے بند ہونے سے خطرہ ہوتا ہے. فیض جب میں نے دعا مانگی تو مجھے بتایا کہ کنیا کا ایک آدمی ہے وہ آپ کی بات کو سمجھے گا اور آپ کے فیض کو اٹھا سکے گا کہ یہاں پر آیا تو میرا آدمی رحمۃ اللہ نے باقی اس کو اٹھایا ہمارا ایک رشتے دار تھے تو اپنے لڑکے کو بیعت کرانے کے لیے لے کر آئے تو جب بیعت ہوئی تو میں نے کہا آپ لوگ ایک راہ رات ہیں کہ مران صاحب کی بیعت کے بوجھ کو یہ ہو سکتے برداشت نہ کر سکے سے میں برابر تکلیف ہو جائے گی تو واقعی جو ٹھہروں نے کہا کہ واقعی آپ نے ٹھیک بات کی ہمارے رشنو کے احتکاب ہوئے نا ڈائرک صاحب اس سے بہت شدت کی توجہ ہوتی تھی تو اس نے ساتھ ساتھی سے کہا کرتا تھا کہ احتکاب ختم ہو تو ایک جانے کے بعد ایک دن آرام کریں گے مسلسل اور شہری شدہ کو خاص طور سے ہدایت کرتا تھا کہ آپ یہاں جانے کے بعد ایک دن ضرور آرام کریں گے انہوں نے ہدایات پر عمل نہ کر دیجیے ایک ساتھی نے عمل نہیں کیا ہو گیا مریض ہو گیا دوسرے ساتھی نے عمل نہیں کیا وہ ہو گیا کنسٹرکٹر پرائز ہو گیا دل کا مریض ہو گیا پھر اس کے بعد آخری جو دن ہمارے احتکاب پہ ہوتا ہے نا اور کو پھر چھٹی کا مقرر کیا جی کہ احتیاط نہیں کرتے لداخ میں دن چھٹی کیا کرو جی. تاکہ ایک دن آرامند یہیں ہوا کریں پھر جا کر وہاں بیمار نہ پڑے بس لوڈ اتنا جو برداشت کر سکے لہٰ ہو جائے خیر نہیں جی کوئی بات پوچھتے تھے پوچھیں ذکر کرتے ہیں آتے جاتا رہا تھا کچھ دن لگتے ہیں مناسبت پیدا ہونے میں پھر انشاءاللہ شاء آپ کو بات سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ٹھیک ہے اور آپ اپنے پورے دکھا جو ہے ہلاک دیکھ کر جو وہ جائیں گے ٹھیک ہے نو آپ آتے کہاں سے ہیں کوئی بات پوچھتے ہیں تو پوچھیں مفتی صاحب کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھیں ان شاء اللہ یکم جو لائف ہے دو مہینے کی کلاس شروع کر رہے ہیں جی دو, دو مہینے کے لیے دو گھنٹے کی کلاس شروع کر رہے ہیں تو یہ ہوگی پہلی کلاس صبح سوا پانچ سے لے کر سوا چھ تک ہوگی اور دوسری کلاس جو سات سے لے کر آٹھ تک ہوگی یہ جو ہمارا پرانا وقت ہے اس کے بعد میں شادی داخلہ لیں دو مہینوں کی دو, دو مہینوں کی دو سو فیس ہوگی جی ایک گھنٹہ تفصیل کا ہوگا ایک اندہ سے گھنٹہ پھرا کہ شادی میں داخلہ لینا چاہیں تو داخلہ لے لیں ہم صاحب صاحب کی صلاح کریں ٹھیک ہے جی تو اس میں کوشش کریں گے کہ کھجوری ختم کر لیں اور سورہ سوریہ سورہ سوریہ عالمران اگر دونوں ختم ہو گئی تو اس کی کوشش کریں گے اپنا داخلہ بھی کرائیں اور اپنی رائے بھی دیں کہ آپ کے لیے کون سا وقت مفید ہے دونوں کلاسوں میں شامل ہو سکتے ہیں دونوں میں شامل ہوں جو دو میں شامل ہو سکتا تو ایک میں شامل ہوں سات کا والی بھی ڈبل ہو ٹھیک ہے اور جو دونوں میں شامل ہو چاہے دور سے آنے والے ہیں تو ان کا کھانے پینے کا بندوبست تو نہیں کریں گے انشاءاللہ ہماری طرف سے بندوبست کی کوتاہی نہیں ہوگی اب آپ لوگوں کی طرف سے آنا ہو جائے اللہ <سؤال> اللہ اللہ گا